مطلب خدا دے نزدیک بھی خطرہ ٹل گیا رسول اللہ نزدیک بھی ٹل گیا فرما دے خطر ہو چیز پیارنا بھی کتے دیا کتے رب کا بھی چل گیا رسول اللہ کا بھی میرا خطرہ کی تدو ہو رہی ہے تھے آن کے رب کی گلتی کٹے گا کہ نہیں دیکھے گا نہیں جا کر دل پتہ یا اے چلو پوچھ گیا پتہ نہیں لگتا آخر کیڑا ہوں اسماعیل دل بھی لگے گا باقی اسمائل دل بھی لگ گیا کہ جس وقت چاہنا اس کو چاہنا جے جس وقت چاہے غیب کو دریافت کر لے اللہ <laughs> <يعني> کی پلا ہے یعنی کی پتلا وہائب دہل پہلو نہیں جس نے چاہے اس نے معلوم کر لیا کو نہیں دستا یہ آتا یہ ہوں دہی اس نے نہیں سی سوچی نہیں سوچیا جی سوچ لینا تو گل کھل جاتی بھی پیجا ہو جانی سوراند لگھ دیا ٹپ دل چاہ سور دلانا پائی رکھی رابر سور ہونا خیر محمد یار خیر یا خیر خیر محمد یار مولانا خیر الدین ابل کلامال سن اب کلام کٹا جاس میتری بھاگی بن گیا سر وہ آدھے ہوں سن مولا خیر او ہندوستان بھر میں ڈھائی سنی ہے سننی ہے صرف ایک میں ہوں ایک عبدل قادر بداجونی ہے اور ہے جیسے سختی کرنی چاہیے تلے نانا آخر وہاں بھی کنجر آیا بگا ان کو پہنچے پہنچے اچھا جتو نگر باتری دورائیے نا مسلمانوں میں ہر فتنہ یہودیوں کا محابیت کے ذریعے آیا سکول ذریعے آ جائی ن جو آ جائیے ہوں اسی طرح دل چھو بوا بھی منجی لگے تو کیا آخو شکولی وابی دو نام بھلاؤ جانا اگریزوں کو پولیس من لینا جی منتے وہ جائنا مسیحے لے گئے سام شری خان جڑی نقل دنگ رہتا بلائی, دی بلائی تو آپ سوچ کی نے آخری فیصلہ یہاں واسطے ایک مشہور ہے سارے بزرگ داری مشمہ سمے لگی پیوی پگڑی دو تریا دو ترے نکلے ہوئے بھی حضرت مقام دے مطابق مقام وڈا مقام چھوٹا باہر نکلو مسے دڑا در در دڑا در در دڑا دردڑ بس ایک کام نہ مسیتے بڑن نہ مدرسہ یہ پوران ادیب ہاتھ لا حرام نو ہاتھ لا ایسا کوئی لانتی فدو کا ہے روئی دست کٹے پوترا یہ دش گی تو تلنا کنڈکٹر ڈرائیور کلینڈری خیر تباہی ہے مالک پیسہ پیسہ رہا بھی آس نہیں آؤں گی یہ کام کیا سپاہ سابا جی ہوئی کام کیا اسٹور نے جا سزا دینا اور مارنا مجرم نے ایک کام صرف حکماں بادشاہ دا. نا؟ اور چور جو چوری کرے تو میں اٹھ کے تے او دا ہاتھ کٹنا شروع کر دی. لگتا ہی لڑ لین گیا کوئی کہ نہیں ہی چور یہ کام کھندا چوران سزا دینی طاقت ہے اصل ہے ہر شہ زور تو زور والے فترے کا کوئی خطرہ نہیں مزرموں کو سزا دینا پرانے پا کے جہاد سزا یہ دونوں طرح دیا آیات وہ جہی گل کر رہی ہیں نر میرے وہ حقمال نہیں کتیا ہوں شیا جافر سی سزا کہ حق بنتا سر کلینڈر دا حق تے وہی ہے جا جا آلم ہے اگر انہوں نو سمجھیا جائے انہوں دا اپنے گمان کے مطابق تو ہے آلم دا فرد زبان چلانا چلا تلوار چلانا نہیں سمجھ نہیں لگی ڈرائیور کا کام چلانا چلا ٹائر کنڈکٹر دا کام ٹائر بدلنا گی آ گئی سڑک نہیں <سؤال> سور د سور جسٹ کے انگریزوں سے حکومتوں کے مرضی کے نال ان ایجنسیاں اندر سارا کچھ انہوں قتل عام شروع کیا اب دہی والا کھد کا نہیں رہا دی ہر پاسے بدن دہشت گرد دہشت گرد یہ لفظ جہاں لگا مسلمانوں اسے تو لگا ہے کہ ایمان نال دس ان دے پیدا ہون تو پہلوں مولوی دہشت گرد لگا, لگا الٹا برباد دی زلیل کرایا اے او دین دے سجن دی سنے کے دشمن ہوگی ہوئی ہونا جان کے کیتا روپیے کی خاطر حکومت کرایا ہے اچھا یہ دس ہر جماعت جڑی ہوں وہ حکومت کو منظور جڑی جماعت پارٹی نہ رکھے گی اتنے جانا پڑے گا منشور اتے لکھ کے دیں گے ساڈا سی ایس ہے اسی واسطے یہاں لکھ کے سارا حکومت دارا کچھ حکومت نے منظوری دتی ہوں جہا یہ اصلا سا ہے سی کہ نہیں وہ اصلا حکومت کی مرضی کا حکومت کی مرضی کے خلاف سی کا مطلب ہے حکومت خود یہاں دہشت گردوں بنا کے قائم رکھنا چاہتے سہشت گردی کرا چیتی ٹھیک ہے جہمتان لانتیاں اشاروں سے چل کے اسلام بدنا مسلمان بدنا دہشت گردی بنوا بندے قتل کرا فساد پوا ہوں <laughs> آدم تارک سی جڑا وہ سلامتی تارک جڑا ہے وہ دس تک پولیس والے باڈی گارڈ ہے سن کے نہیں اچھا پولیس والوں یہ پتا ہے سی کہ منشور بندے مارنا یہ نہیں ستا پوس نت ہے تے پھر دس یہ محافظ نے یہ مطلب ہے پھر تو حکومت خود مروا رہے ہیں بندے دے شاٹ. دے شاٹ. دے شاٹ. دے شاٹ. لگی. معلوم ہوا یہ رکھوالے کتے نے ہاتھ استعمال ہوتے نے او کتے بھی, فسادی اے بھی. او بھی دین دے دشمن اے بھی وہ بھی قوم دے دشمن اے بھی پھر ہوں دا ساج تو سپاہ گا یا سیاح سیاپا آیا سیاپا گئی کہ نہیں اگلی گل سن یہ جوان کافر کافر کافر کافر کافر شیعہ کافر کافر کافر شیعہ کافر واجب القتل قتل مارنا فرد مارنا فرد مارنا فرد ٹھیک ہے ہوں میرا سوال ہے یہ ہے جا فتوا تصا دے وڈی دو بند مرکز والے انہوں کو ہے سی کہ نہیں تسی کہہ رہے ہو کافر کافر شیعہ کافر مارنا فرد ہوں ساڈا سوال یہ ہے کہ دسو یہ بند دے وڈے جڑے سور سن سوری اس شرح کا پتا ہے لکھا کتے دہلا سور مجرم ہوئے جی انہوں پتا ہی نہیں سر حرام دن جی کا پتا نہیں لگا چھوٹیاں لگ گیا لگی حکومت منشور نے سیلے بنیا جسل بنے یہ کتے پتر گیا میں مثال دینا جی رکھوالا کتا ہوں جسل مرضی پٹا کھ لو جسل مرضی تھک لو بہت اچھی سیپاہے سارے سور دونو بندی بلی اللہ منگی چکر ہے شبی صبح جنازہ پڑیا دو شبیر دو بندی وہ جنازہ پڑیا وا پھر شبیر آ کو بہن چین چاہی کی بندہ بارے جکلے شکیر عثمانی یہاں دا شیخ الاسلام ہے جو بند تھا انڈیا کا سی سور اتے جناد پڑھایا مسٹر جنا د میرا جگہ وہی پڑھایا وہی پڑھائے ایک ماڈل تھے نا ایک کے بچے تھے ہر مترا سمجھ لگی ہوں پیج چنگا منہ کھول کے نولا ناؤ اگلا سارا جی روس کر کے گڑا موٹی نہیں کھایا اللہ۔ दे बंदी चगड़े तू आखी लगनी ना टुट गई चंकी बेकगरा नी जा रारी भला होल ने छुटिया सरकार उम्र नी बीती सारी समझ لکھا تھا میں نوکر صحابہ صحابادہ وہاں بھی اپنی کتابیں لکھا ہو جائے غلام یا عبد کی نسبت نبی کی کرنا شرک ہے بہت اچھا وہ نوکر نبی دا نوکر نوکر غلام عبد دا کوئی فرق نہیں دلا نبی دا نوکر بڑے شرک صحابہ دا نوکر بڑے توحید ہے بالکل فقیرہ بالکل ہم مجاہد مجاہد نبی کے مجاہد غلام اے سایوال لکھیا کڑا فقر دماڈا غلام وہی غلام اے دللے دے پتر واقعی نے کسی کا غلام کہنا رسول کا غلام, غلام, غلام, غلام, غلام کہنا عبد, عبد کہنا, نبی غلام, کہنا غلام. عبد غلام عبد النبی کہنا بلکہ جڑی انہاں دی ثقہ تو ایمان ہے او کتے لعنتی سور ازازیل نے شروع ہی تو کی تھی کوئی نبی بخش کہتا ہے کوئی واحد بخش کہتا ہے کوئی غلام محمد کہتا ہے تو غلام رسول سعودیہ چڑمنہ ہے تو قانون پاس ہو غلام محمد غلام کٹ دے محمد گا جی قانون بن گیا مجھے جان سب دسانیا اس طرح او پھر سنی بیٹھے مزید, مزید فر میرے ایک موضوع شناختی کارڈ لے جاؤ موضوع ہے وہ ضرور سنیا جی وہابیوں کی اگریز پرستی اور اگریز گلا میرا گھنٹے کا یہ ضرور سونا پتراگ بن جان گے جیسے ابھی بنے پائیں گے اچھا سوال چک رہے انگریزی کے خواب خوبصورت الفاظ کا استعمال لگتا ہے آپ نے دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی ہے جب بھی کام میں ہاں میں جب بھی, بھی ایک نتیجہ آیا تو پتہ چلا کہ میں نے یونیورسٹی میں اول پوزیشن حاصل کر لیا اللہ کے فضل و کرم سے میں نے ایم اے میں بھی اول پوزیشن حاصل کی ماسٹر میں میں نے اردو میں کیا جب میں گریجویشن کے مراض سے گزر رہا تھا اس وقت میری داڑھی نہیں تھی میں اس وقت شیو کرتا تھا والد صاحب نصیحت تو کرتے ہوں گے کیا آپ بارش ہو جائیں ہوں گے ہاں میں صحیح کا جواب میری والدہ نبا جی سے کہا تھا کہ آپ ہم ایسے کیوں نہیں کہتے وہ داڑی رکھے تو میرے والے نے جواب دیا بیگم یہ میرا بیٹا ہے لہٰذا داڑھی تو یہ رکھ لے گا لیکن میں اسے اس لیے نہیں کہتا کیونکہ میرے کہنے سے اگر یہ داڑھی رکھے گا تو اسے ثواب نہیں ملے گا یعنی کام پیو اگر سواب نہیں مل لے لباد رو داج تک کلما سے کون سا گلوکار پسند ہے مہدیا سم جنگیت سنگھ جگجیت سنگھ ہر جیت سنگھ ہر نمبر گجرات سہی جی سہی جی بجے ہونا سکار بولی ہوئی بے کام آ گئی انٹرویو شاہ جکر کو شکا لیے سما ہاں ہاں ہاں؟ پہ نا، نا. جگر جگر آ.. بلا نام ہے اچھا جی آپ کی گھر والی آ گیا سائرہ حام دام گفتگو بیو کتنے ہاں بل بیٹیاں آگے کازمی کازمی انہیں تو انٹرویو نہ کہ سیاست میں خوبیاں بھی اور خامیاں بھی لیکن بابا دوسروں کا بہت جلدی اعتماد کر لیتے ہم پر بابا حکومت نہیں چلاتے وہ کہتے ہیں کہ بیٹا اگر پردہ کرنا ہے تو اپنی مرضی سے کرو مجھے پرزہ پسند ہے لیکن مرضی آپ ہی کیا ہم پر بابا کسی قسم کی پابندی عائد نہیں کرتے اس لیے ہماری فیملی کافی خوشحال ہے ادا یہ کتاب رہی آپ کے ویل چھوڑ سا لکھا سہی بھی نہیں سینا سنا تھوڑے جزائل ہاتھ ہیں شانا اچھا بھی حدر صاحب آئن ملتان اچا نے لیکن اس طرح برملا دلے قسمت والے لب لیکن سینے وہ دلے اے ایک Again, اپنی مدرسے مدرسے کرنا تھو بہت تین مہربانی پترا جی وہ اپنی رکھنا چاہتا ہے کسی مدرسے میں د جی سور پاک نہیں ہوں لڑکیاں کا مدرسہ اچھا نہیں ہوں میری جم چالی سال کی بلا تیرے سامنے بیٹھا پی سال ہو گئے مینو جگ نڑھ دیا منجی ٹھوک دیا سال کا تجربہ سال اللہ پیچھے جس رنگ پتا نہیں کتنے کتنے کس رنگ چڑیا پنجی سال کے تجربے پی سال کے علم پنجی سال دے مشاہدے پنجی سال کی تحقیق تو بعد تین فیصلہ پہ دخت دخت رنگ کسی پاس نہیں مدرا لڑکیاں بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا سجے کبے سنتا روی تا حقیقت کرتا روی جی اس نتیجے جی میں پہنچ کے تینوں گل کی اگر اسے نہ پہنچے تو میرا نک بڑھ جائے تیری عزت کا تینوں فکر نہیں تیری عزت کا میم فکر ہے میں کرنا پھر آری عزت کا تینوں فکر نہیں تیری عزت کا میرو فکر ہے اگر تیری عزت کا فکر مینو نہ ہوں میں آتا خوشی نار لے بند مگر پھر لڑکیاں اتحمات پڑھا رہی ہیں حالانکہ نبی شریعت جنیا مولمات شمار ہوں ہزور کی شریعت جنا پردہ ضروری ہے مسلم مسلمان کی عورت نشتی تو پردہ ضروری ہے بازاری عورتوں پتا وا شامی شریف تو سڈیا فیقا دیا کتابیں چ لکھا نے سارا نال چاٹے گوا کیوں مارتی اوٹھ بول بادشاہ میں چھتی چھتی لڑے چل جاتے ملتا نام کرنا گلا باقی پترا میں تین سناوا واقعات پی کا پرسو چاہ ساحب آئیٹا کل ایسے جیسے آؤں بھی مدرسے ٹور دیتے ہیں آچھے مدرسے انہیں اچھا مدرسہ گنیا تو میں اندر کسا کا سمایا ایک ہو مدرسہ گنیا میں انہوں نے کسا کا سنایا وہ مگر سے کنڈ دیکھا سنوں گا میں دسو سکار ہوں اچھا دریا جہ ادھر دیکھ سیا آتے ہیں جتی پیر تھلے لڑ اک تھے رن تلوار دولت تیرے کولن تیریا دوجے کولن دو چار بار عورت سیڑھ گھر انسان باہر گئی بس ختم معاملہ اگر کوئی کر کھلا خلیل تھوڑا قانون شریعت کا مبنا نہیں بن سکتا یہ شریعت کا اصول فقہ کا مسئلہ ہے پنڈ بہتے چور تھوڑے نیک ہو چورانہ سدی دن تھوڑے جہے ہوں نے کھاتے چ نہیں لکھیں حدرت ستول قدیر وغیرہ سڈیا کتابیں چ کہ قلیل جو ہو قلیل اور نادر احکام شریعت کا مبنا حضرت وڈے سرکار بار ہک پیر سا جا سید عثمان شاہ صاحب وہ بھی اس قابل سمجھ آئی کہ نہیں سید محمد علی شاہ صاحب وہ بھی اس قابل ہے سن یعنی قابل کا مطلب سن کفرکل کھلے نہیں سن پیچھے جڑا بیٹھا لانتی ٹولہ سمجھ امریکہ برطانیہ جہتی بیٹھے یونیورسٹیاں بن گئی ہیں کم جہدیا دے چل گئے شیطانی ساری ہیں وہ دعوت کفر دی نہیں سن دیندے جے وی پیر سن وہ پیر سن ہر طرح پیر سن جے ان سن کم از کم اعوت دعوت کفر نہیں سن دیندے ہوں جڑے بیٹھے گی یہ دی سام کوفر کی دعوت چھتی چھیتی مگروں لائے مگروں لا دربار ہزور سر شر، تو سر داج تر بھی سر داج پوترے جڑے نے یہ سرکار روڑی کا تاج دیکھ <تصفح> کے <تصفح> بہت اچھا بہت اچھا چاہیے بدل لینی چاہیے جنہ چر رکھی رکھی نا ہل تک میرے تو یہ پوچھ بھی تو سور نے ٹوٹ سیٹ ہو جی ابا سہیا کرا گاہ پتلا ہوئی کار بیٹھا اللہ کو معافی منگنا یا اللہ ہو ہوگی پتہ جو نہیں درپیت یہ کوئی فرد نہیں کوئی واجب نہیں سمجھ نہیں لگی یہ پڑھنا کوئی جناب میرا مطلب سنت نہیں ای ہے وقت توبہ کرے بندہ اپنے جتنے بیٹھا دلوں توبہ چ کرے یا رسول اللہ میں جناب مطلب حقاعل سنت رہا ہوں جناب دین اسلام منع مسئلہ جس سلوک کرنا ہوتا ہے نا سلوک اللہ والا بننا ہوتا ہے عارف بلہ بننا ہوں اس وقت بیعت بر اس بغیر ملم یق الہو شیخ شیتان لہو شیخ جس کا شیخ نہ ہو اس کا شیطان شیخ ہوتا ہے مطلب سلوک کرنا چاہتا مارفت کرنا چاہتا ہے سلوک کرنا نہیں چاہتا صرف سنی رہے ہوں آکو تسی ویت فر یہ ہلور شریعت بگاڑنا بگاڑنا ہفتہ بار سکول ویسے ماد داڑیال ہے ماد داڑیال لے جما پیش کریے جمع جہی ساتے کرنا جمع کتنے پوچھا کٹی ماں کے پترا کیڑی ہدی سے ہرام ہر دسو سی جے نبی پاک اللہ دے سا اندر ہی رہو آپ اپنے گھر رو لگی وہ کبھی سنیا ہی بانی سنیا گوڑیاں کا استماع کرتے وہاں دینا باہر ہی نا نکلنا تو بن گئی کر کے یہ آخر کرو استماعی نوٹا جماعت جمع جاننا ہمستری ہم فرنیچر بابا جی پورش پاک فرنیچر دے پار لمبا